الانبياء والمصلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه یا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه یا نور الله امیر السنت کے نئے رسالے سیلفی کے تیس عبرت ناک واقعات دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مقت المدینہ کا متبوعہ یہ رسالہ ہے اور امیر السنت کی یہ تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی جو فضیلت ہے سرکار مدینہ منورہ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 مدری چینل کے ناظرین اور جامعات المدینہ سے تعلق رکھنے والے آشقان رسول ہمارا سلسلہ جو ہے وہ فیضان مدنی مذاکرہ اس کی مختلف صورتیں فیضان مدنی مذاکرہ میں سے ایک یہ موضوع بھی ہمارے پاس دلچسپ اور امیر اور سنت کے ایمان افروز جوابات اور اس وقت اس کی ترکیب ہے مختلف سلسلے فیضان مدنی مذاکرہ کے تحت آپ کے جاری کرنے کا سلسلہ ہے اور امیر علیہ کے مدانی مذاکروں کے تعلق سے ہمارے پاس تحریری مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں اور تحریری مدانی مذاکروں کی جو صورت ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے ایک تشہیری مدنی گلدستہ موجود ہے تجدید ایمان و تجدید نکاح کے کا آسان طریقہ اس رسالے میں اس تحریری مدروی مذاکرے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں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 مدنی مذاکرے میں بیان کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل رسالے تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقے کا اجرا کر دیا ہے جس میں آشقان رسول کے لیے موجود ہے داڑھی کی توہین کفر ہے ایک ہی کلمہ ایک کفر سے بار بار توبہ مہر کی کم از کم مقدار کیا فون پر نکاح درست ہے وکلا کے ذریعے نکاح کی صورت شہد کی مکھی کے کاٹے کا علاج شہد کا استعمال سنت ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ رسالہ تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو آپ یہ جی سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے کلاس ورک ایک ہوتا ہے ہوم ورک ہمارا آج کا یوں سمجھے سبق یہ ہے کہ ہم نے اسے کو پڑھنا ہے اور بلکہ آپ نے تو سیلفی کی تیس عبرتناک واقعات رسالے سے بھی پڑھ کر ہم نے روایت بیان کی ہے تو اسے بھی آپ جل از جل پڑھ لیجئے اور ہر اسلامی بھائی کے پاس ہونا چاہیے طالب علم کے پاس بھی ہونا چاہیے اور وہ اس انداز سے اس کی ترکیب بنائے بہرحال یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھا اور ہم آپ کو مختلف سوالات اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس سلسلے کے اندر دکھاتے ہیں جان کی حفاظت کے تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ پیڈسٹر برج انسانوں کو بآسانی روڈ کراس کرنے اور ٹریفک کے حادثات سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں جن پر چڑھ کر انسان باحفاظت روڈ کراس کرتا ہے لیکن جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس برج کا استعمال یہ بھی کر رہی ہیں جو کہ باخوبی طریقے سے ان برجز پر چڑھ کر روڈ کراس کر رہی ہیں اور نیچے اتر رہی ہیں اور انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روڈ پر بھاگ دوڑ کر کے روڈ کراس کر رہا ہے آپ انسانوں کے اس عمل کے حوالے سے کیا اشارہ فرماتے ہیں وہ جانور خود تو بریج پر کیا بےچارے چڑھیں گے جانوروں کو جو لوگ چلاتے ہیں نا انہوں نے وہ برج کا ایک استعمال کیا اگرچہ جانوروں کے لیے بریج ہے نہیں بریج ہے انسانوں کے لیے اب اس میں اس برج پر کچھ انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے اب جو روڈ کراس کرتے دکھائے گئے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو یہ مطلب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے دراصل وہ اگر قانون پر عمل کروانے والے ایکٹو ہوں نا تو اس طرح کی صورتیں نہیں ہو سکتی اور انسان ہی اس برج کو استعمال کرتے اور برج ہی کو استعمال کرتے تو روڈ کراس کرنا جو ہے نا یہ برج ہوتے اسی طرح کے مقامات اور عام طور پر جہاں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا کسی ملک کی بات ہے کہ وہاں ایک شخص نے بغیر زیبرا کراسنگ کے روڈ کراس کیا تو وہاں کی پولیس نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو ہاتھوں ہاتھ فائن کیا مالی جرمانہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا قانون تو اس پر اتنی سختی سے عمل تو وہاں زیبرا کراسنگ بغیر کوئی وہ روڈ کراس نہیں کرے گا ڈریں گے کہ پولیس پکڑ لے گی لیکن یہاں تو اس طرح کا ہمارے ماحول کم ہے بارہ دیے گا ہر ایک کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے جب اس طرح بیزی روڈ ہو اور سیارے دوڑ رہے ہوں گاڑیاں وغیرہ اس وقت روڈ کراس نہیں کرنا چاہیے اطمینان سے انتظار کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر کی قربانی جو ہے نا یہ اگر آپ نے نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر کے لیے ہاسپٹل میں رہنا پڑے اور تکلیفیں اٹھانا پڑے یا پھر جان گوانا پڑے و اللہ تعالی عالم و رسول صلی اللہ تعالی علیم سلو حدیب اللہ تعالی علیہ وسلم <سلترق> <سلترق> تو یہ مدوری گلدستہ آپ نے دیکھا ایک طرف آ, جانور اور ایک طرف انسان جانور کیا کر رہے انسان کیا کر رہے ہیں تو انسان کو کیا کرنا ہے جانوروں نے تو جو ان کی مرضی ہے وہی کرنا ہے تو انسان کو انسانوں والے جو کام کرنے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بڑا ایک اچھے انداز سے مدونی گلدستہ ہم نے دیکھا تحریر ادب کے تعلق سے بھی ہم آپ کے لیے ایک مدوری گلدستہ لے کر آئے آج کے سلسلے میں آئیے آپ کو دکھاتے حالات سے واقف رہنے کے لیے لوگ اخبار خریدتے ہیں لیکن انی اخبار میں قرآن پاک کی آیات و حدیث پاک اقوال اور بہت سی مقدس تصاویر ہوتی ہیں خریدنے والا خبر پڑھ کر اخبار ادھر ادھر رکھ دیتا ہے جو بعد میں ردی دیگر سامان کے رکھنے میں کام آتا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو ادب کی جگہ رکھے اللہ عرف کے نام کا احترام جو ہے ذرا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کے لیے مخصوص تو کوئی فرد ہے نہیں کہ یہ کرے باقی سب جو چاہے کرے تو اب اخبار جس کے پاس ہے اس نے پڑھا اگر وہ مالک نہ بھی ہو کسی اور سے اخبار لیا اور اگر اس میں آرٹیکل ہیں مذہبی تو ان کو ذرا کہ اس کا ادب اگر اس کے اندر ہے تھوڑا بہت ادب تو وہ اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اس اخبار کو کس طرح اور کہاں رکھنا ہے یہ اٹھا کے پھینک دینے والا تو کوئی بادب نہیں ہو سکتا جیسے اخبار والے پڑیا بنا کے پھینکتے رہتے چاہے وہ جشن ولادت کا اخبار ہو چاہے محرم شریف کا اہل بےتے ہر کے مضامین آج کل اخباروں میں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں یہ اب ان کو بے ادب کہوں گا تو غصہ آ جائے گا ٹھیک ہے تم با ادب پھر بے ادب کس کو بولوں میں یہ چند سکھوں کے لیے چند منٹ بچانے کے لیے یہ جلد بازی میں یہ اخبار والے پڑیا کر کے پڑیاں بڑا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. بعضوں کا گرتا بھی نہیں نہ گرے تو اس طرح یہ مطلب اپنے دل سے پوچھے کہ مزہ نہیں آتا اللہ اور کے نام آیتیں لکھی ہوئی ہے پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ میں لکھا ہوتا ہے دل صحیح بات ہے دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیسے اس طرح آدمی کرے یوں احتیاط کرنی چاہیے دو پیسے کم ہوں گے اس میں انشاءاللہ وہ برکت ہوگی کہ وہ ڈھیروں دولت میں برکت نہیں ہوگی با ادب نصیب بے ادب بے نصیب تو سب کو احترام کرنا چاہیے ان اخبارات کا جن میں مذہبی آرٹیکلس ہوتے ہیں خصوصاً ورنہ اخبارات میں ویسے بھی نام بھی اب کوئی عام آدمی اس کا نام بھی جیسے عبد اللہ اب الرحمان اور اللہ یہ ذر ہے کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ محمد نام ہوتا ہے غلام محمد نام لکھا ہوتا ہے کئی ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہوتا ہے اب یہ کوئی بھی بس, تھوڑا بہت بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادب کے نام ہے تو اس طرح اخباروں کا تو مطلقاً ویسے بھی ہر زبان کا جو ہے نا اس کو بھی الہامی کہا گیا کہ ساری زبان الہامی ہے تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں حروف چاہے وہ اے بی سی ڈی ہو چاہے الف با ہو اس سب کا بھی ایک اپنی جگہ ادب ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے بلّہ تعالیٰ عالل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد تو تحریر کا ادب اور اس کے تعلق سے آج کل ہمارا کیا انداز ہوتا ہے اس پہ توجہ دلائی گئی ہمیں رست نے مدنی پھول دیے اور مختلف رنگ برنگے مدنی پھول آپ کو مدنی مذاکروں میں دیکھنے سننے کو ملتے ہوں گے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں اس شریک ہوا کریں اور سائیں بہنیں اپنے گھروں میں دیکھا کریں اور اس انداز سے ترکیب ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بہت مذاکروں کے اندر شریکوں اس وقت بھی ہمارے ساتھ اجتماعی طور پر جامعہ المدینہ ہے اور کون سا جامع المدینہ ہے اس کی پٹی تو خیر ابھی نہیں لگی ہوئی اور اس انداز سے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں مزید جو ہے ہمارے اس سلسلے کے اندر یہ جامعۃ المدینہ جڑا والا ہے اور ہو سکتا ہے یہ مرکزی جامعت المدینہ ہو تو اس میں یہ یہ بھی ایک مداری پھول ہمارے اس سلسلے کے اندر ہوتا ہے کہ ہم امیر السنت کے صوتی پیغامات جو ہیں یا امیر السنت نے بس اشعار پڑے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو مختلف آآ آآ مناظر کے مکسنگ کے ساتھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو امیر السنت کا ایک شعر آپ کو دکھاتے سناتے نو مایوس آتی ہے صدا گرے غریب سے نبی اون کا شام الحبیب صلی اللہ علی محمد ٹھیک ہے مدعی کے لیے بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے جامع میں بھی اولا بھی ہوتی ہے متوسطہ بھی ہوتی ہے اور پھر دیگر مدعی چھ کے نازم بھی ہوتے ہیں تو ایک ہم آپ کو مدعی خاکہ بھی پیش کرتے ہیں اور وہ مدعی منوں سے تعلق رکھنے والا ہے اب چاکلیٹ کھاؤں گی یا بسکٹ اس کا فیصلہ جو ہے دیکھے کیا ہوتا ہے دکھائیے جی چاکلیٹ کھاؤ بک روٹی کاؤ کھاؤ کاؤ چھو چاول کھاؤ چاو تو یہ سارا بسکٹ نے چاکلیٹ نہ کھا جائیے یہ تھوڑک کھا نقصان کرے چوکلیٹ تو نقصان کرے بسکٹ میں بھی ایسنس ہو خوشبو نکے کیم نکے گی مطلب عجیب جیب چیز ہو چے. تو چوکلیٹ بسکٹ آئی چیزوں کی بچی نے ماں کوڑے مما جی خوڑا بھسملہ پڑی نا شی نے پچھلے شو پڑو دل داحمد واہ واہ مش تو یہ آسان بھائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی چاکلیٹ کھانا ہے یا بسکٹ کھانا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے مدری بننے ہیں وہ بھی غور کر لیجئے کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کس وقت کھانا ہے بہر حال ہمارے اس سلسلے کے اندر آپ کو ہم کچھ جیسے صوتی پیغام کا بھی ہم نے ایک سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو یہ مدنی خاکیہ بھی دکھایا ہے اس طرح امیر علیہ سنت کے مختلف حکایات جو ہے یہ بالخصوص سوشل میڈیا کے جو ہمارے اسلام بھائی ہیں جو ناظرین ہمارے سوشل میڈیا کے ان کو تو یہ پیش کی جاتی ہیں تو مدری چینل پر بھی ہم اس کو اس سلسلے کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو ایک حکایت جو ہے مختلف مناظر کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں ان دلوس قرطبہ میں تھا کچھ دشمن میرے پیچھے لگ گئے میں کس طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا اور ایک کھلے میدان میں جا پہنچا کچھ دیر میں دو گھڑے سوار میری تلاش میں آتے دکھائی دیے کو چھپنے کی جگہ تو تھی نہیں ایک نچان والی جگہ پر میں بیٹھ گیا اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دی یاسین والقرآن الحکیم صراط دونوں گھوڑے سوار میرے قریب سے ہو کر گزر گئے مجھے نہ دیکھا پھر پلٹ کر آئے اور اب وہ واپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اب بھی تو یہ نظر آئے تھے اور آن کی آن میں یہ نظروں سے غائب کیسے ہو گئے ہو نہ ہو یہ شخص جو ہے کوئی جین ہوں گے الحمدللہ یوں دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہے چھپے رہے اور حفاظت ہو گئی یاسین شریف کی برکت بھی سامنے آئی اور یہ بھی پتا چلا کہ خدا رکھے اس کو کون چکھے جب بھی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب بشک اختیار کیے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کا پاک کلام بھی پڑھا جائے دعا بھی مانگی جائے دودھ شریف بھی پڑھا جائے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیے اور مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کیجیے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کا ذہن بنائیں تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی اجتماعی مدنی مذاکروں کی برکتوں سے مالامال ہو سکے ہمارے سلسلے کے اندر ہم آپ کو امیر سنت کے آڈیو بیانات کے بھی مدنی گلدستے دکھاتے ہیں اور امیر السنت کے آڈیو بیانات وہ بھی مختلف مناظر کے ساتھ ہمارے اس کے مدنی گلدستے بنائے جاتے ہیں چلائے جاتے ہیں اور جس مدنی پھولو کو عام کیا جاتا ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اے ملاوت کرنے والے مان جا دو کا مت سی دن بنا چھوڑ دو ایسا جرو کم تو بولنا مت کسی کا ہف دبانا رکھ لو یا سخت سر رب سب سے رب سباد محترم اسلامی بھائی آج میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناؤں گا جو سید ہونا شعیب علی نبی نبینہ وہ سلاۃ وسلام کی نا فرمان قوم سے متعلق ہے وہ نہ شکرے تھے بت پرستی کرتے تھے اور خاص کر ان میں ڈنڈی مارنے کی وبا پھیلی ہوئی تھی یعنی وہ ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے حضرت سیدنا شعیب علاء نبینہ وہلاسلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اے میری قوم اللہ تبارہ و تعالی کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو اس مخلصانہ نصیحت پر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی قوم سر تسلیم خم کرتی وہ سرکشی پر اتر آئے انہوں یعنی نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں اور مال تو ہمارا ہے واہ یہ تم کون ہو جو ہمیں کہتے ہو کہ مال کو یوں نہیں نہیں یوں کرو ہم جیسا چاہیں گے کریں گے وہ بڑے عقلمند آئے بڑے دانش مند آئے سید النا شعیب علیہ نبین صلاحت علام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا بہت نصیحتیں کی ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا لیکن وہ باز نہیں آئے چنانچہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مدین میں آباد تھی اہل مدین پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کا بادل مسلط کر دیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما یہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی ان پر بھیج دی تو گرمی سے بےتاب ہو کر وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کے سب جنگل میں جمع ہو گئے اور گرمی سے تل ملانے لگے کہ اتنے میں ایک خوشگوار بادل آیا یہ سب خوش ہو گئے کہ وہ خوشگوار بادل آیا اور اب ہمیں مطلب یعنی کہ بارش ملے گی اور گرمی سے نجات ہوگی چنانچہ وہ سب کے سب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے پھر یک وہ بادل برسا نہ اس میں اولے پڑے نہ پانی اس میں سے آگ برسنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نافرمان ڈنڈی مارنے والی قوم آگ میں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی اور رات کا ڈھیر ہو گئی اے میرے محترم اسلامی بھائیوں اور عظیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کریں مسلمانوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ہمیں اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق کو سعادت عطا فرمائے آ, چونکہ سلسلہ امیر سنت کے ایمان افروز جوابات سے اور آپ کی مدنی سوچ بھی اس میں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ مدنی چینل پر ہم دوران مدنی مذاکرہ ایک منظر جو ہے وہ دکھایا گیا جس میں گمبد خزرہ مطلب کے جو مطلب سمجھے چاند دکھایا گیا تو امیر سنت نے اس معاملے میں یعنی گمبد خضرہ اور اس کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا اسٹیل کا جو ہوتا ہے یہ مینارا نہیں ہوتا یہ گمبد کا ہی اوپر کا ایک حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چاند کو رکھ کر اس طرح کر کر ایک فوٹیج لی گئی دیکھنے والوں نے بڑی دادو تیسین کا مظاہرہ کیا ہوگا مزہ آیا ہوگا ان کو لیکن ہمیں سنت میں اس تعلق سے جو آپ کی مدری سوچ اپنی ایک پیغام پر کسی پہ ظاہر کی آئیے آپ کو سناتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے گمبد خزرہ کی تصویر بھیجی جس پر چاند چمک رہا ہے اس کے نیچے آپ کی یہ عبارت بڑی پسند آئی گمبد خضرہ سے چاند روشنی لیتے ہوئے مرحبا الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا گیا ہمیں چپ چاپ دیکھ لیا کوئی تبصرہ نہیں کیا کیونکہ چاند اوپر ہے اور مجھے بہرحال کیا عرض کروں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گمبد خزرہ کے سائے میں ہی ہونا پسند ہے آقا کے قدم تلے کاش کوئی خاک کا ذرہ ہوتا میں اور کے قدموں سے لپٹ کر خوب خوب سے لیتا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہے اور یہ آپ نے جو لکھا نا گمد خزرہ سے چاند روشنی لیتے ہوئے اس پر حضرت شاہ عبد العزیز محدیث دے علیہ رحمت اللہ القوی کی ایک روبائی بڑی پیاری ہے اس میں بھی یہی ہے جو آپ نے لکھا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نویر القمر لا يمكن الفناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصه مختلف یعنی اے حسن و جمال والے اے تمام انسانوں کے سردار اے وہ کہ جس کے نور سے چاند روشن ہے آپ کی کما حق کو ہوں یعنی جیسا حق ہے ویسی تعریف و ثنا نہیں کی جا سکتی مختصر یہ کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں آپ سب سے بزرگ اور بڑے ہیں صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و بھائی وہ مدنی مذاکروں کی تو کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نے براہ راست مدنی مذاکر استماعی طور پر دیکھنے یا ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ بعض باتیں صحبت سے ملتی ہیں بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ مثال کے طور پر خصوصی مدنی مذاکروں میں مل رہی ہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ سمجھے یہ صوتی پیغام جو اس وقت ہم نے چلایا ہوگا میں غالب میرا یہی مطلب یہ میرے سنت کو ہماری طرف سے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ اس انداز سے چلے گا یہ ایک بات کسی کو آپ نے اپنی مدری سوچ ظاہر کی اور یہ سوتی پیغام جو ہے وہ حاصل ہوا اور اس کو ہم نے آپ کی طرف بڑھا دیا تاکہ ہم ہمیں سنت کی اس مدنی سوچ سے فائدہ حاصل کریں تو صحبت جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے آہ اور نجی طور پر بھی جو نشست و برخاست ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے ملتی ہیں کہ جو آپ یو سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ سامان ہوتا ہے سامان عشق و ذوق بھی ہوتا ہے سامان اور فکر کا بھی سامان ہوتا ہے سامان عبرت بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح مل جاتی ہیں تو آپ نے ہمیں سنت کی جو ہے وہ اپنا ایک مدری سوچ دیکھی اور ایک اور مدری سوچ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے غوثیہ جبے کی جب تعریف ہوئی یا کیا ہوا یہ آپ کو بھی ایک اور منظر دکھاتے ہیں نسلی و علی رسول نبی الکریم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ نے میرے غفیہ جبے کے تعلق سے دل جلی فرمائی اور مشورہ دیا نظر اتارنے کا مرحبا جزاک اللہ خیر آہ. کاش ظاہر اچھا ہو گیا آپ کو اچھا لگ گیا کاش میرا بات دن بھی اچھا ہو جائے ہوں بس آڑا کے اندر آپ کو علماء کرام کے تاثرات جو امیر رسولت کے تعلق سے ہیں وہ بھی دکھانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے اور صاحب زادہ خلیفہ محدث اعظم الزمان قادری صاحب مدعل العالی کا ہمارے پاس تاثر موجود ہے اور ہم آپ کو امیر اور رسولت کے تعلق سے ان کے جو تاثرات ہیں وہ دکھاتے آ, بات مدنی چینل کی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی ہے یا دعوت اسلامی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں آ, گوشے جو ہیں ان پر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے تو ان کی ان کے اوصاف ان کا کام اس کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا بنیادی چیز جو میں نے دیکھی کہ آج ہمیں اپنے گھر کے اندر کسی کو کسی بات پر قائل کرنا پڑ جائے کنوینس کرنا پڑ جائے باپ بیٹے کو قائل نہیں کر سکتا ماں بیٹی کو قائل نہیں کر سکتی کجا کہ کسی کے سوچ اس کے نظریات اور اس کے قلب و نظر اس کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دینا اور پھر ایسی تبدیلی لانا ایسی تبدیلی لانا کہ جو باطن سے باطن کی زمین سے اٹھتی ہے اور ظاہر پر چھا جاتی ہے اور آپ دیکھیے دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ تبدیلی ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ بندہ جو دین سے برگشتا ہے دین سے دور ہے دین سے بھاگتا ہے اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے نہ غالب دکھائی دیتا ہے ایک ہی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نظریات اور افکار کا اور آپ کے نظریات افکار کیا ہے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطف علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب ہے جس کا ہم جتنا بھی مطلب چرچا کریں ہیں جتنا بھی ذکر کریں میں اس کو بہت کم سمجھتا ہوں میرے اہل سنت دامت خاتم العالیہ کے اندر جو سب سے بنیادی خوبی یہ ہے ان کے ظاہر و باطن جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ میں ڈھلا نظر آتا ہے بلکہ ان کی رگ و پیک کے اندر ان کی ایک ایک رگ و ریشے کے اندر ہمیں سیرت مصطفیٰ جو ہے وہ نظر آتی ہے چلتی پھرتی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ زبان سے بات نکالتے ہیں اور لوگ سر کٹوانے کو تیار ہو جاتے ہیں یہی تو ان کا کمال ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرتے خود ان کا عمل نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا یہ قدرتی سی بات ہے ایک مبلغ ایک عالم اگر خود با عمل اور صالح ہے اس کی بات میں تاثیر بھی نسبتا زیادہ ہوگی کو جا کے وہ اگر خود بھی عمل ہے اس کی بات لوگوں کو شکوا رہتا ہے گلہ رہتا ہے جی ہماری بات جو ہے لوگ سنتے ہیں سر سے گزر جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ عمل جو ہے اس میں کوتاہی اور کمی ہے عمل کو جو ہے وہ معیار پر لایا جائے اس کے بعد پھر تبلیغ کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ تبلیغ جب نہ ہو تو میر اہل سنت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھالا اپنے آپ کو پابند کیا اپنی حدود کو یوت کو مقرر کیا اور اس کے بعد جو ہے میدان میں اتریہ رسول دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ امیر سنت کے مدری مذاکروں میں کس انداز کے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھے پھر کچھ آڈیو بیان کے تعلق سے آپ نے دیکھا امیر سنت کے ایک آپ نے شعر بھی سنا آپ نے حکایت بھی سنی آپ نے امیر سنت کی مدنی سوچ جو سوتی پیغامات کے ذریعے ہمیں موصول ہوئی وہ ہم نے آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی اور علما اہل سنت کے تاثرات لازی باتیں اس طرح کی دین کی خدمت ہوتی ہے تو پھر ایسے تاثرات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں سات ایسی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات میں بھی ان کے حالات زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے سلسلے میں اس طرح کے بھی چند واقعات جو ہے یا مطلب ایکدھ کوئی واقعہ پیش کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں اور کچھ کوشش بھی ہوتی ہے اس تعلق سے آئیے ہم آپ کو تذکرہ امیر علسنت کے عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں میرا نام عبدال کریم اطاری ہے میں سکھا شہر کا رہنے والا ہوں ہمارے گھر کا یہ وہ کمرہ ہے کہ جس میں امیر علیہ سنت دامد برکات مالیہ آج سے کوں بیچ چھبیس سال پہلے یہاں پر تشریف لائے اور اس کمرے میں امیر سنت نے کچھ گھنٹے قیام فرمایا اور میرے والد صاحب محمد یونس اتاری مرحوم ان پر امیر سنت کی انفرادی کوشش ہوئی الحمدللہ للہ الز وجل انہوں نے داڑھی شریف کی نیت کی اور پھر زندگی بھر آخری دم تک جو ہے نا انہوں نے داڑھی نہیں کٹوائی اور اس کے بعد امیر سننے داموں برکاتوں آلیا جب رات کے اجتماع میں آپ نے بیان فرمایا تو وہاں پر امام شریف کی نیت کروائی تو الحمدللہ الحمد انہوں نے اپنے سر پر امام شریف بھی سجا لیا الحمدللہ للہ اسدل میرے والد صاحب اس کے بعد دعوت اسلامی کے ماحول سے مکمل وابستہ ہو گئے اور آخری دم تک مدنی انعامات پر سختی سے عمل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پہلی صف جو ہے وہ مطلب یہ کہ کبھی بہت مشکل ایسا ہوتا تھا کہ پہلی صف آپ کو نہ ملے اور تعجب کے الحمد للہ ازدل پابند تھے الحمد للہ ازد نہ صرف میرے والد صاحب اسی کمرے میں ہمارے علاقے کے چند پڑوسی بھی مطلب یہ کہ آ گئے اور امیر سنت نے ان کو بھی بیت بھی فرمایا اور اچھی اچھی نیتیں بھی کروائیں تو ان کو اس وقت جو نیت کروائی تو انہوں نے الحمد للہ ازدل داڑھی شریف کی نماز کی اور برائیوں سے بچنے کی جو نیت کی اور اب تک اس پر الحمد للہ ازدل بہت ساری برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے اور وہ یادگار لمحہ جب امیر سنت یہاں تشریف لائے وہ آج تک ان کے ذہن میں ہے کہ آج امیر سنت پوری دنیا میں دعوت نامے کا اتنا مطلب یہ کام آپ نے کیا اور ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہمارے اس گھر میں آ کر اور ہم سے اس طرح روبرو ہمارے ساتھ بیٹھ کر چند لوگوں کے اندر اور ہم پر آپ نے انفرادی کوشش فرمائی صلی اللہ تعالی امیر کا ایک انفرادی کوشش کا انداز ہمیں اس تذکرے سے سننے کو ملا اور ہمارا جو سلسلہ وہ اپنے اختتام کی طرف اب بڑھ چکا ہے اور ہم آپ کو بالکل آخر میں ایک منقوت بھی اپنے سلسلے میں کچھ ساتھ دکھاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو مدانی مذاکروں کے ساتھ آپ وابستہ رہیے مدانی مذاکرے بھی اور امیر سنت کے مدانی مذاکرے جو ہے وہ میموری کارڈز کے ذریعے آپ ویب اسٹریمنگ کے ذریعے انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے اور مختلف سورسز کے ذریعے آپ امیر سنت کے مدنی گلدست اور آپ کے بہت سے مدرسے تحریری سکتے ہیں ریلیٹڈ جو چیزیں جگہ پر سوچا گیا یہ ایڈریس ایک ہی جگہ پر یہ جمع کر لیں جن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے وہ بھی آ جائیں علماء علما رسنت کے تاثرات ہیں وہ بھی آ جائیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈبنگ مدنی گلس سے وہ مل جائیں آپ کو اور اس کے علاوہ سب ٹائٹل مدنی مذاکرے ملے مدنی مذاکرے ویسے ملے آپ کو سلسلے ملے بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ چاہیے میرے سنت سے ریلیٹڈ تو آپ اس ای میل ایڈریس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آ, موبائل اپلیکیشنز دیگر چیزیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ اگر دیکھنے والے بنے تو بہت کچھ ہے اور افغان مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر آپ نے بالکل اپنی شرکت کا ذہن بنائے اللہ تعالی ہمیں فیضان مدنی مذاکرے سے مالا مال فرمائے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء البا وجل ہم اپنے اختتام کی طرف جانے سے پہلے آئیے آپ کو کچھ دکھاتے سناتے ہیں اور اسی پر ہمارا سلسلے کا اختتام ہو جائے گا میرے غز یہ ہماری ہیں ہم تیرے دو hape karam